الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب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 اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور پھر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم شعوری مسلمان بنیں شعوری مسلمان بننے کے لیے تدبر و تفکر سوچ سمجھ کر ایمان لانا صرف ایک ہی دفعہ کافی نہیں بلکہ دن اور رات اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے لیٹے ہوئے اور سونے کے وقت اور جاگتے ہوئے تجارت کے اندر ہر جگہ رب الجلال ولی کرام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے تب آدمی اپنے اوپر ایمان کا پہرا لگا سکتا ہے اور وہ درست ہو سکتا ہے ورنہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ نسیان بھولنا اور خطا اس کے ذریعے ہمیں اچت کر لے جائے اور دوسرے راستے پر ڈال دے کیونکہ وہ ہمارا اضلی دشمن ہے تاریخ انسانیت یہی ہے کہ اس نے دشمنی کی راندہ درگاہ ہوا پھر اس نے رب زلجلال والاکرام کے سامنے یہ کہا ربی بما اغوئی کلی لا نہ لاہن کل ارب اللہ جو تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے تو اب میں ان کے لیے زمین میں خوبصورتی اور کشش پیدا کروں گا زیب و زینت کے ساتھ ان کو کھینچوں گا اپنی طرف والا اوہ نہ اجمائن اور میں جس طرح خود برباد ہوا ہوں راندہ درگاہ ہوا ہوں اور گمراہ اور بھٹکا ہوں اس طرح میں ان ساروں کو بھٹکا دوں گا جتنے تیرے یہ بندے ہیں جن کی خاطر تنہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا میں نے نہیں کیا اور میری یہ ضلعت اور مرادی میرے مقدر میں آئی لا نہ آجمعین میں ان کے سب کے سب کو گمراہ کر چکوں گا کبینخل سوائے تیرے مخلص بندے ان پر میرا وار نہیں چلے گا یہ میں اعتراف کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے جواب دیا ہاض تیرا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو میرے اوپر ہے علیہ میرے اوپر سے مراد یہ علیہ بھی ہے میری طرف آتا ہے جنت کی طرف آتا ہے اور علیہ میں یہ بھی ہے کہ جو میرے بندے مخلص ہوں گے میں ان کی حفاظت کروں گا اس راستے پر اور انہیں جنت میں دوبارہ لے آؤں گا جس سے وہ نکالے گئے تو یہ کوشش جو ہے ہم پر فرض کی گئی اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے چینی جاپانی اور ہندو سکھ کے گھر پیدا نہیں ہوئے اور اللہ کی شکر گزاری بس یہی ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کر لیں تو یہ بات غلط ہے سر سر بہت بڑی غفلت ہے ہمیں مسلمان بننا پڑے گا شعوری مسلمان یا ائیوح اللہ دینا آ قرآن کہتا ہے اے ایمان آ مینو بلائی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ صحیح حکم ہوتا ہے کہ عامو بی رسولی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ ان کی تابداری کرو یو کفلین کسلین اللہ اپنی رحمت میں سے دورہ تمہیں دے گا یہاں پر مسلمان بننے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا وطیرہ بتایا اہل ایمان دنیا میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کی خل کس سماوات بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں وق دن اور رات کے اختلاف میں کہ رات سکون کے لیے ہے سیاہ ہے جھانپنے والی ہے اور دن کام کے لیے ہے اور روشن ہے اور کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے اور یہ سلسلہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے بغیر نظام کے نہیں حتیٰ کہ کیا پچیس سال کا کیا پچاس سال کا کیلنڈر بھی بنا سکتے ہیں مجال ہے جو ایک منٹ کا بھی فرق آئے اس قدر فول پروف نظام فختلا فلئی لن ل آ یا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں رب زلجلال والاکرام کے شہنشاہ ہونے کی ایک ایسا بادشاہ ہونے کی جس نے ہر چیز کو اپنی تابے پر لگا رکھا ہے اور ایک نظام اور ایک راستہ دیا ہے اسے وقت گزارنے کا کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر سے باہر ہو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ریز ہیں سب چیزیں تصبیح بیان کر سب باہ معاف سماواتی سب باح اللہ و معافل عرق اللہ ہی کی تصبیح پاک کی بیان کرتی ہر وہ چیز جو نمبر و آسمان میں ہے تو یہ نشانیاں جو ہیں ہمارے گرد بکھری ہوئی ہم ان میں غور نہ کریں گے تو یہ ایک روٹین بن جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آسمان ہے اور یہ زمین ہے جبکہ کہ نہ آسمان ہمارے باپ نے بنایا نہ زمین ہمیں ہمارے باپ نے مرسے میں دی یہ رب جلال کی نعمت ہے کہ آسمان ہمارے لیے چھت بنا ہوا ہے کبھی اس سے کوئی پتھر نہیں گرتے کوئی ٹکڑے ہم پر تباہ کرنے کے لیے کبھی اللہ تبارک و تعالی اس آسمان سے نہیں برساتا ہم پر یہ آسمان چھت کی طرح پانی برسانے کے لیے ہے اور پانی اتنا برکت والا ہے کہ اس زمین سے غذا نکلتی ہے بیجوں کا ایک تھیلا ہے اس سے نہ جانے کتنے انسان کھائیں گے ہزاروں من نکلیں گے اس بیج کے اندر یہ قوت موجود ہے ورنہ اس بیج کو مٹی کو پانی کو ملا کر دے دیجیے کسی مہمان کے سامنے رکھ دیجیے وہ اپنی بےزتی خیال کرے گا مگر یہی مٹی پانی اور اس بیج یہ جب زمین کو زیرت بخشتا ہے تو کھیت دیکھ دیکھ کر آدمی دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس میں سے انسان کے لیے اناج نکلتا ہے کم چھوٹی نشانی ان ساری چیزوں کے اندر یہ قوتیں پنہا ہیں اور یہ ایک اصول کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ گندم آپ نے بیجی اور وہاں سے چاول نکل ہے چاول کی کاشت کی اور وہاں گندم ہو جائے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیج میں اس کا خلاصہ رکھ دیا اسی طرح انسان کے ہر سیل میں ہیومن سیل میں اس کا خلاصہ ہے انسان کا شاید کہ سائنس کو اللہ مزید ترقی دے اور دنیا اگر بچ گئی تو ایک سیل سے تقریباً انسان کے بہت سارے خاص کی پہچان ہو جایا ہے اس کی پوری کی پوری طبیعت اس کے ایک خلیے میں موجود ہے کیا یہ اللہ کو ماننے کے لیے کافی نہیں ہے یہ نشانی ہے نشانیاں انفی خل کے سما وادی نے اتنا بڑا آسمان بنایا خالہ کا سب آسما رحمان کر کراس ہم نے سات آسمان ایک کے اوپر دوسرا طبق طبق بنا دیے آسمان میں دیکھ کہیں تجھے کوئی شگاغ کوئی جوڑ کوئی کسی قسم کی آسمان کے اندر صنت میں کمزوری نظر آتی ہے ایک دفعہ پھر دیکھ نگاہ کو دوڑا اور غور کر تیری نگاہیں تھکی ہوئی واپس تیری طرف لوٹے گی آسمان میں کہیں بھی تو کوئی کمزوری اور شگاف نہ معلوم کر سکے گا تو بنانے والے کے لیے یہ کہہ دے صبح کا کا عذاب رابنا اے رب ولی والاکرام تیری شہنشاہی اور بادشاہی گواہی دیتی ہے کہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ تیرے اندر تلاش کرتے لوگ تیرے سوا مشکل کچھ اور حاجت روا بناتے انہیں انہ ان اپنے دکھوں میں اور مصیبتوں میں اور ان حاجات میں پکارتے جو تیرے سوا انہیں بھی اقرار ہے کوئی پوری نہیں کر سکتا کوئی بچہ بچی نہیں دے سکتا کوئی صحت نہیں دے سکتا کوئی حمکین کو خوش نہیں کر سکتا کوئی ایسا نہیں جو بگڑی سوار دے کوئی نہیں جو دشمن پر فتح یاب کر دے کوئی بھی نہیں ہے جو انسان کو آنے والے نقصانوں سے محفوظ کر لے سب اللہ ہی تو ہے تو پھر صبح کا اے اللہ تو پاک ہے کہ تیرے اندر انہوں نے کوئی کمزوری جو جانی اور اس کے بعد ایک اور تیرے ساتھ مشکل کشا حاجت روا بنایا ہمیں بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہم بزرگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں جو بزرگوں سے پیار نہیں کرتا وہ ایک راندہ درگاہ منہوس انسان ہے جو اپنے بڑے نیک گزرے ہوئے انسانوں سے محبت نہیں کرتا اور ان کا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے نیکی کی مثالیں قائم کر گئے ہیں وہ ہمارے موسم ہیں آج بھی وہ لوگ جو ہمارے لیے پوری امت کے لیے پوری امت کی جان لڑ رہے ہیں یہودون اثارہ کے ساتھ ہر روز ان کی لاشیں اٹھتی ہیں ان کی بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ان کے بچے کٹتے ہیں اور ان کے گھر برباد ہوتے تو کیا ان کا احسان ہم پر نہیں ہے وہ بزرگان دین جو محنت کرتے ہوئے اس دین کو لے کر چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فلا و امی ان سے لے کر یہ امانت ہم تک پہنچائی صحابہ طابین تبہ تعاب آئن مائے کرام محدث اظام اولیاء اللہ یہ طاہرین ان کے ہمیں سان ماننا ہوں گے تو ہم سے بڑا غالب کون ہوگا یہ تو ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچائی اور देखकर हमारा مثالیں سوئی جن کو دیکھ کر ہمارا حوصلہ کئی گنا بڑا ہو جاتا ہے کیا آسیہ کی مثال کم ہے ایک عورت ہو کر صرف جنازت ہو کر کس طرح کے مقابلے میں اللہ کے لیے لڑی ہے؟ اور اس کی یاد آج تازہ کر رہی ہے ڈاکٹر آسیہ صدیقی اللہ رب العزت اسے جلدی نجات دے گار کے جیل سے آمین کہ یہ سب ہمارے مستری ہیں بزرگوں سے ہم سب پیار کرتے ہیں مگر اس کا مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ رب الجلال والاکرام کا جو مرتبہ ہے وہ کسی بزرگ کو دیا جائے اور اللہ میں کوئی کمزوری سمجھی جائے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی مشکل خوش ہو اور بھی حاجت کروا ہو جنگ میں علی کو پکارا جائے رضی اللہ تعالی عنہ یا علی اور جب بہت زیادہ بہاؤ کی شدت ہو اور بیڑا ڈوب رہا تو بہاؤ الحق بیڑا ڈھک کہا جائے جب کاروبار نہ چلے تو عبد القادر جیلانی کے نام کا تعویز کیا جائے رہی اللہ یہ بزرگوں کا احترام نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعلیٰ کی توحین ہے کیا اللہ اکیلا کافی نہیں علیہ صلی اللہ کاسن ابدا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اللہ کافی ہے جس نے اس آسمان کو بنایا اور بغیر ستونوں کے اسے کھڑا کیا اور اس کو اتنا دور کر دیا اتنا فاصلہ کہ انسان اس کے معلوم کرنے سے قاتل ہے اختلاع کے لئی یہ جس نے رات کو سیاہ بنایا اور ہمارے لیے وجا نو نکم رات کو سو کر تھکن دور کرنے کے لیے بنا دیا اور دن کو معاشہ کمائی کے لیے بنا دیا اور دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا مجہل ہے کہ دن رات میں داخل ہو اور رات دن میں داخل ہو اپنی اپنی باری پر آئیں گے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوں گے سورج کے غروب ہونے کا وقت جو دیا ہوا ایپ اس وقت پر یہ اللہ کا تابے دار خادم اللہ کو حج درز ہوتا ہوا دکھائی دے گا لاہور میں پنڈی میں پشاور میں جا, جاپان میں چین میں سعودیہ میں ہر جگہ پر ہر جگہ کے رہنے والے اس اللہ تعالیٰ کے عاجز خادم کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا دیکھے ہر آن یہ جی اللہ کی تابے کر رہا ہے اور ایک راستے پر لگایا گیا ہے یہ کہ اسے حکم ہو کہ آج تجھے مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہونا ہے بس وہ توبہ کے دروازے بند ہونے کا وقت ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی احادیث صحیح میں آ چکا جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ کے دروازے کھلے جس دن یہ مغرب سے نمودار ہوا اس دن جس نے پہلے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کیا وہ تو بچ گیا اس کے بعد اور کوئی بچنے والا نہ ہو ہوگا یہ احادیث صحیح ہے جس کے بارے میں کبھی کسی امت کے عالم نے اختلاف نہیں کیا یہ عیسا الیہف اسلام کے نزول کے بعد ہوگا اختلاف لوب کہتے ہیں عقل کو عقل والوں کے لیے یہ نشانی ہے ہم تو دنیا میں عقل والا اسے کہتے ہیں جو دو ہزار روپے سے دو کروڑ روپیہ بنا لیں جو دنیا میں ایک معمولی آدمی سے یک ملک کا صدر بن جائے حتیٰ کہ چور ڈاکو اور تلگے سے صدر بن جائے یہ تو کمال کی بڑائی ہے بہت بڑی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے وہ شب مگر یہ تو بہت ظلم ہے موسیقی کی بیل لگانے والے یہ سوچ لیں کہ وہ بالکل اللہ کے قابل ہیں. کوئی بھی ہو میں لحاظ نہیں کروں گا یہ محفوظ کا گناہ ہے جو خود بھی کرتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو بھی گناہ میں ملوث کرتے ہیں ہمیں بھی اس بھائی نے گناہ میں ملوث کیا کہ ہمیں یہ سنایا یہ وہ گناہ ہے جس میں آدمی اپنا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اس لیے کہ اس نے سب کو گناہ گار کیا موسیقی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا اور موبائل والے آپ کو کیا قصور ہونا ہے میں آپ کو دلیر کرنے کے لیے نہیں کہتا میں دکھ کی داستان اور اپنا رونا رونے کے لیے کہتا ہوں میں نے بیت اللہ میں این نماز کے اندر جماع با جماعت نماز فرض نماز کے اندر موسیقی والے موبائل سنے آپ دوسری یا تیسری کتاب میں جبکہ میں امام کے پیچھے گا پہلی میں تو کھڑے نہیں ہو سکتا سیکیورٹی والے لوگ ہوتے ہیں دوسری تیسری میں میں تھا یا دوسری سے موبائل بولا یا پہلی سے بولا تو میں نے عربی میں زور سے کہا مجال ہے کسی جی کے کان پر جب بھی نہیں گی اور بیشتر اوقات بیت اللہ میں سنا میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی گٹار اور سرنگیاں لے کر مسجد کے اندر جا رہا ہو تو ایک تلنگا جس نے کبھی نماز نہیں پڑی ماں بہن کی گالی نکال کر وہ بھی کہے گا او مسجدی او مسجدی جب وہ زبردستی مسجد میں گھسنا چاہے گا تو وہ دو گھونسے مار کے اس کو مسجد سے باہر نکال دے گا حالانکہ یہ خود کبھی مسجد میں نہیں آیا نماز نہیں پڑی اسے اتنا احساس ہے کہ یہ تو باہر حال ریاتی کہ مسجد کے اندر گٹار اور فرنگیاں لے کر کوئی شخص چلا جائے ہم خود لے کر آئے کیا یہ کفار کی یلغار اس جلغار سے بھی شدید نہیں ہے جو ہماری سرحدوں پر ہے ہمارے بچے یتیم کیے جا رہے عورتیں بیوہ کی جا رہی اصل میں یہ سارا کچھ اسی لیے ہو گیا اللہ کی غیرت ہم میں سے نکال دی گئی تب ہم اس طرح رسوا ہوئے عقیدہ اور اخلاق یہ دو پائے ہیں جس پر عبادت کھڑی ہے جب اخی عقیدہ نہ رہا اور اخلاق واقع ہو گئے تو پھر مارنا بہت آسان ہے سونیا گاندھی نے غالب نے ایک دفعہ یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہماری انڈین فلموں نے پاکستان کو فتح کر لیا ہوا یہاں تک کہ لوگ باتیں کرتے ہوئے میں نے خود سنے ہیں کہ یار اگر انڈیا پاکستان پر غالب آئے گا تو فلمیں تو دیکھا کریں گے کھل کر اور وہ ایکٹر اور ایکٹریس سارے ہمارے یہاں یہ لوگ غیرت کھو چکے ہیں تو غیرت کس طرح پیدا ہوگی اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے سے چل آلوا یہ کون ہیں ہے اللہ دین یون اللہ جو قیام کی حالت میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے اور لیتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں میں یہ تفک کروں نہ صرف اور زمین و آسمان کی پیدائش میں تدبر و تفکر کرتے ہیں کہ میں نے ایک مکان بنایا ہے اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے اور میں کتنا اس کے لیے باوجود اللہ کی ہر نعمت حاصل ہونے کے رل گیا ہوں میرا رنگ کالا پڑ گیا ہے اس کی نگرانی کرتے ہوئے اور تھکت میرے جسم میں محسوس ہونے لگی ہے ڈاکٹر کے پاس مجھے جانا پڑ گیا کہ مجھے کیا ہو گیا کوئی شوگر وغیرہ تو نہیں ہو گئے وہ کہتا نہیں آپ نے ضرورت سے زیادہ محنت کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے یہ سارا کچھ بنایا وہ کون ہے جس نے اس زمین کو مولت کیا ہوا میں اور پھر اس کے باوجود یہ ہمارے لیے بچھونا بنی ہوئی ہے جبکہ یہ سب آج جانتے ہیں سائنس کی معلومات اس تو بچے بچے کو ہے دس جماعتیں پڑا ہوا ہے دنیا اس وقت معلق ہے فضا کوئی ستوٹ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ رستے نہیں بنے ہوئے اسے کنٹرول کرنے والے وہ اللہ کے نظام کی قوتیں ہیں جو اس نے پیدا کی اور وہ قوتیں ایسی مضبوط اور پول پروف ہیں کہ یہ زمین بالکل ہمارے لیے بچھونا بنی ہوگی اور گول ہونے کے باوجود یہ ایک فرق ہے کیا چیز یہ غور کرنا اللہ کے سامنے اسے سجدہ ریز نہ کر دے گا فِي وَالْأَرْض> پھر ربنا ما خَلْقِ وَالْأَرْضِ ربا نا معاف ہلکتا حاضر باطلا اللہ اتنا بڑا نظام کہ جہاں جاتے ہیں آج تو سائنس کی دنیا جہاں دنیا کی لفظات اتنی بڑھ چکی ہے کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا اپنے بیٹے کو میں نے کہا دیکھو بادشاہ کو یہ فیسلٹیز حاصل نہیں تھی جو ہمیں ہیں اس وقت ہم اللہ کے فضل و کرم سے کل کہیں پروگرام میں جائیں, میں جائیں گے ہم کار میں جائیں گے ہماری کار ایئر کنڈیشن ہے الحمدللہ اس میں گرد کا ایک ذرہ نہیں آئے گا ہم اس طرح سے جائیں گے جیسے ابھی ہم نہا کر ہم مام سے نکلے ہیں پرانے زمانے کا بڑے سے بڑا بادشاہ جو تھا رات میں جایا کرتا تھا کہاں یہ شوق غور جو اس کار میں ہے اور رات میں کیسے وہ مٹی کو روک سکتا تھا مٹی آتی تھی بادشاہ وہ کوئی ہو جا کر نہا کر کپڑے بدل کرنے کے بعد پھر لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہوگا اس کے بعد موسم کی خرابی بھارت بادشاہوں کو بھی متاثر کرتی تھی پھر انہیں بادشاہوں والے موٹے موٹے کپڑے اور عجیب و غریب اپنے آپ کو سجانے کے لیے سب کچھ پہننا پڑتا ہوگا نہ جانے اندر پسینے سے کیا بادشاہ کی حالت ہوتی چوہے سے بڑھ کر بادشاہ کے اندر گندی بو پیدا ہوتی ہوگی آج ہمیں اللہ نے کس قدر فیسلٹیز دی ہے یہی فیسلٹیز ہیں جو آدمی کو قرآن سے کھینچ رہی ہے یہ شیطان نے کہا تھا اللہ وہ گوبھی میں سب کو گمراہ کروں گا لاہن نہ لہ میں ان سے ان کے لیے سجا دوں گا ان کے اعمال برے اور زمین کی لذات سے انہیں آج کھینچ رہا ایک آدمی انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے اسے بھول جاتا ہے وقت کیا چیز ہے جب وہ اٹھتا تو پانچ گھنٹے گزر چکے اور اس کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کتنی ننگی عورتوں کو دیکھ چکا ہے کیونکہ ایسا نظام انہوں نے بنایا کہ ایک ڈاٹ آپ سے غلط ہو گیا تو فوراً قرآن فوائشی کے پروگرام آ جاتے ہیں کیونکہ امت کے اخلاق پر ان کی جلوار ہے اور جو اپنی مرضی سے اس فہشی کو دیکھتے ان کا شمار کوئی نہیں اتنی فہشی تبھی تو پھیل نہیں یہ انٹرنیٹ نے جو کام کیا وہ ٹی وی سے بھی آگے نکل گیا یہ سب کچھ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آج دنیا میں کوئی ذرہ نہیں جو بغیر نظام کے زندگی بسر کر رہا حتیٰ کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کا خلیہ جیسے میں نے آپ کو ارد کیا ہیومن فزیولوجی آج اتنی ڈیویلپ ہو چکی ہے ہیومن کیا اور جانوروں کی کیا فزیولوجی اتنی ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ ایک خلیے کے اندر پوری کائنات ہے پورا نظام ہے ایک خلیے کے اندر اور اس خلیے کے اندر اس انسان کا پورا خلاصہ موجود ہے اس سے بڑھ کر فنگائی اور کیا ہوگی پروڈکشن اور کیا ہوگی اور اس کا انجینئر کتنا بڑا ہوگا وہ کون ہے وہ الکبریہ. وہ وہی ہے جو اللہ شعیب قدیر ہے وہی ہے فا لما یور وہی ہے جو حی اللہ یموف ہے جسے کبھی مرنا نہیں ہے وہ وہی ہے جس کا وہ ہو گیا اسے کسی کی ضرورت نہیں اور جس کے انتقام پر وہ آ گیا ربانہ ماہتا ہا گا بات صبح کا پکینا گا اللہ تو پاک ہے ہم جتنا تدبر و تفکر کرتے ہیں انسان کو جو ت نے علوم دیے اور جو تیری تخلیق ہے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ تیری تخلیق میں کہیں کوئی لوچ اور کمزوری ہے ہی نہیں سرے پہ تو, تو ایسا زبردست حاکم ہے اور ایسا زبردست عادل ہے اور ایسی تیری تابے داری یہ کائنات کر رہی ہے کہ یہ چھوٹا سا انسان تیری نافرمانی پر کمر باندھ لے تیرا بگڑتا ہی کچھ نہیں انتم تم فل دل موسا کہتے ہیں علیہ سلاط اسلام اے بنی اسرائیل تم اور اے سرونی تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ اور زمین میں سارے لوگ کافر ہو جاؤ میرے مالک کا کیا بگاڑ لوگ ہے وہ الغنی ہے الحمید ہے وہ بے پرواہ ہے اور ذرہ ذرہ اس کے گٹ گا رہا ہے اس کی حمد و جو کے ربنا ما خلق کا باطلا بادیلا خبحانہ کا پپینا آزا منہار اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ایک ہی ہماری استدعا ہے ایک ہی التجا ہے ہمیں عذاب سے بچا لینا اگر تو کسی کو عذاب دینے پر آ گیا تیرے سے کسی کی ٹکر ہو گئی تو اس کے بچنے کی پھر کوئی صورت نہیں اتنا کمان تدھیلے نارف قد جس کو تون نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے رسوا اور ذلیل کر دیا وبا ظالمین <عَنشار> اور ظالموں کو اللہ کوئی مددگار بھی ملنے والا نہیں یعنی ار الباب جو عقل کا صحیح استعمال کرتے جو ہمیں مالک کی پہچان کے لیے دی گئی ہے اگر روٹی کمانا ہے تو وہ تو جانور بھی اپنے تمام غذا کے ذرائع کو جانتا ہے جانوروں پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں کبھی آپ چیونٹی پر کتاب پڑھ کے دیکھیے چیوٹی کی کیا زندگی ہے کبھی آپ مکھیوں کا پر کتابیں پڑھیں شہد کی مکھیاں جو لوگ شہد کے کاروبار کرتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے شہد کی مکھیوں کا پورا ایک نظام ہے زندگی چیوٹی کا پورا ایک نظام زندگی ہے ان کے ہاں بقاعدہ فرائض سونپے ہوئے کہ تم نے جا کر غذا تلاش کرنی ہے اور تم نے جا کر غذا کو لے کر آنا ہے اور ان کے باقاعدہ نظام ہے ان کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں اور اصول و ضابطے ہیں امام امفالحم ہے اللہ کہتا ہے یہ جتنی بھی مخلوقات ہے تمہاری طرح یہ بھی امتیں ہیں اور ان کے اندر بھی ایک نظام زندگی برپا ہے انہیں بھی روٹی تو کمانی آتی ہے انسان کے اندر جو خوبی ہے وہ تو حق و بادل کی پہچان دیے جانے کی خوبی ہے اگر اس نے ساری زندگی اپنے مالک کو نہیں پہچانا اس سے بڑا نمک حرام اور بد نسیم کون ہوگا اگر آپ کسی سفر میں ہو اور آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور آپ کی عزت آپ کی بیوی آپ کی ماں اور آپ کی بہن ہو اور آپ ایک دم سے کسی صحرا میں گم ہو جائیں کسی جنگل میں گم ہو جائیں پیٹرول ختم ہو جائے اور سناٹے کی رات ہو ادھر ادھر سے فائرنگ کی آواز آ رہی کیا دیکھتی ہے انسان اس میں ایک بزرگ انسان آپ کے پاس آئے اور آپ ڈر جائیں اپنی بیوی کو لائے بچوں کو لائے کہ ہم فیملی والے لوگ ہیں معذم لوگ ہیں ڈرو مت تم ہمارے مہمان اور اس کے بعد وہ, وہ خاطر و خدمت آپ کی کرے اور صبح آپ کو پیٹرول سے بھری ہوئی گاڑی ملے اور وہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے بہترین خلاف میں لا کر رخصت کرے کوئی ہے بے حیات جو اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کی جو ہے دل میں کروٹ محسوس نہ کرے بدترین نمک خراب انسان ہوگا جو چپ کر کے وہاں سے چلا ہے بلکہ ہر ایک کے دل میں ہوگا کہ اس کو کیا دے دوں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں رب جلال ملی کرام کی کتنی نیم پہ ہم نے استعمال کی آنکھ کی قدر اس سے پوچھئے جو نابینا ہے اور سب سے بڑھ کر عقل کی قدر پوچھنی ہو تو سبا پاگل خانے چلے جائیے پی ایچ ڈی پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے موضوع ہیں بڑے, بڑے بڑے کاروباری تھے آج ان کی حالت ایسی کہ اپنوں نے اپنوں نے جن کو چین نہیں آتا تھا انہیں دیکھے بغیر ان کو زندہ ہوتے ہوئے وہاں پر جا کر بند کرنے کے بعد چین لیے آ کر مزے سے سوئے اتنے وہ مصیبت بچ گئے تھے کہ آج ان کا نظارہ بھی برداشت نہیں ہوتا پتہ ہے رو رہی ہے ماں بہت سخت کہہ رہی ہے اسے جلدی داخل کروا کے اور کسی کو مار دے گا یہ عقل چھین لی کیا عقل کم نعمت ہے لا عقل والوں کے لیے نشانی ہے میرے بھائیوں اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی پہچان بہت سخت ضروری ہے جس نے اللہ کی پہچان کر لی اسے کسی چیز کی پہچان نہیں ہوئی لوگوں کے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں اس کو دیوانا ہے. عقل نہیں ہے زیادہ نہ کمانے کی نہ بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کی بیوی بھی سر پر چڑھا لی ہے بچے بھی اس کو سنبھالنے نہیں آئے بھائی اللہ کو پہچانتا ہے وہ اس نے کما لیا اور جو دنیا میں بڑا ہی سیاح ہے اور اس نے کوٹیاں کارے بنا لی پورے خاندان کی اس نے تقدیر جو ہے وہ سنوارنے کا ذریعہ اللہ نے اسے بنا دیا تو اللہ کسی پہچان نہیں بد نصیب ترین مرنے کے بعد اکیلا اللہ کے حوالے ہوگا ستہ ظر تم قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے نبی علیہ صلاط وسلام نے فرمایا تین چیزیں جاتی ہیں مردے کے ساتھ میت کے ساتھ ایک اس کے اہل جاتے ایک اس کا مال جاتا ہے تیسرے اس کے اعمال جاتے اہل چھوڑ کر آ جاتے ہیں دبانے کے بعد مال چھوڑ کر آ جاتا ہے مال کیسے جاتا ہے کبھی کسی مردے کے ساتھ ہم نے بڑا بھی امیر آدمیوں کبھی مال لے جاتے کسی کو نہیں دیکھا اور یہ صادق المسدوک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ و صاحب و سلم فدا و امی کا فرمانا ہے یقینا یہ بات کوئی بات ہے اس میں کوئی مفہوم ہے مفہوم یہ کہ مال کی وجہ سے جو جنازے میں شامل ہیں بڑا سیٹ مر گیا بڑا چودھری مر گیا بڑا ٹھیکے دار مر گیا صدر مر گیا وزیراعظم مر گیا بھائی اس کے جنازے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ گردن کو اونچی کر کے دکھانا بھی میں آ تھا کوئی بہانہ کرنا ٹہلی بھوٹ سے حضرت جنازہ کتنے مجھے پتہ بھی ہے اس لیے کہ پتا چل گیا کہ شیخ صاحب بھی آئے تھے چودھری صاحب بھی آئے تھے قریشی صاحب بھی آئے تھے یہ سارا مال آ گیا اس کے ساتھ حتیہ کہ وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی سزاؤں کو بہت سیانہ سزائیں کہا جس نے کہا کہ میرا دین اسلام میری معیشت اسلام نہیں سوشلزم میری سیاست اسلام نہیں جمہوریت ہے اور طاقت کا سرچشمہ رب الجلال والاکرام کو نہیں کہا بلکہ عوام کو کہا وہ بھی جب مر گئی امام زامن پہنے ہوئے امام زامن اسے بچا نہ سکا اس کے ہاتھ میں تھا تو بڑے بڑے توحید و سنت کے دعوے داروں نے اس کے جنازے پڑے اور اس کو دکھایا پڑھ پڑھ کوئی تو اس کے گھر میں گئے وہاں پر ہیں اور ٹی وی پر آ کر رو رو کر کہا کہ پتہ نہیں چلتا اس کو کون تھا ہم کتاب دیں یہ اتنی بڑی شہیدہ ہے جس کی کوہاد اللہ اکبر تم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس قدر جوراس کی تم خود تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں یہ ہے مال جو اس کے ساتھ گیا یہ بھی واپس آ گیا اب اکیلی وہ گئی اور وہ گیا اللہ کے سامنے ہے اور اتنا یہ زبردست خوفناک کام ہے کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں اگر میری موت واقعہ ہوتی تو نہ کوئی ویزا نہ کوئی پاسپورٹ نہ کوئی ایئرپورٹ پر جانے کی تکلیف میں تو آگے چلا گیا اگلی دنیا میں آپ یہاں پر ہیں اور میں آگے پہنچ چکا ہوں یہ جذبے خاصی ہے روح نکل گئی اب اس کو کیا کرنا ہے بچے دفنائے بغیر چین نہیں کریں گے ابھی تو وہ چاہتے ہیں کہ ابا اب دیر تک نظر نہ آئے تو بے چین ہو جاتے بی بچے سب کدھر گیا پتہ تو کرو پتہ تو کرو جب پتہ ہے کہ اللہ لے گیا اب تو اسے دفنا کر ہی چین آئے گا کبھی کسی نے اپنے مردے کو گھر میں نہیں رکھا اسی سے ایک نکتہ ایک عالم سے مجھے ملا بڑا عجیب ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان بالغیب کی تھوڑی مشق کرو تم روح پر ایمان رکھتے ہو سب کا ایمان ہے کہ ہمارے اندر اس وقت روح موجود ہے کس نے دیکھی ہے کسی ڈاکٹر نے انجینئر نے بڑے بڑے سائنس دیکھیے روح کبھی نہیں نظر آئی کیا نکل کے کچھ بھی نہیں کوئی لیبورٹری چیک نہیں, نہیں کر سکتی بندے کو لپیٹ دو اور ہر طرح سے بند کر دو اس کو سیل بند کر دو صرف سانس کے لیے جگہ رکھو روح پھر بھی اندر سے نکل جاتی ہے کہاں سے نکلتی ہے کہ کہاں پر اس وقت آپ کے دل میں میرے دماغ میں کہاں پر ہے ہمیں نہیں نظر آتی روح ہے ہمارا ایمان ہے یہ ایمان بالغیب نہیں دیکھے بغیر ایمان نہیں اللہ پر ایمان کیوں نہیں اللہ بھی ہے اس کے فرشتے بھی اس وقت یہاں کر ہیں اور اتنے فرشتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق تو انہوں نے پروں سے جھانپا ہوا ہے اس مجلس کو الحمدللہ للہ یہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں ہم بکروازی کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ شاء قرآن و حدیث سے صنعت کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں فرشتوں نے ڈھانپا جیسے محمد رسول اللہ نے فرمائے صلی اللہ علیہ و علیہ صحدی وسلم خدا بھی بحوں بھی کہ ایسی محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا کا اور اس طرح سے کہ فرشتے ڈونڈتے پھرتے محفل ذکر وہ ذکر سے مراد ہوں میں اپنے ذکر ذکر نہیں اللہ جنوبی اس سے مراد کیا ہے اللہ ہُو ہُ کرتے رہتے لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے نہیں رجال اللہ تجارت اللہ ذکر اللہ وہ مرد جن کو کبھی تجارت اور بیچنا اور خریدنا اللہ کے ذکر سے واقف نہیں کرتا وہ ذکر کیا ہے جو بیچنے اور خریدنے میں بھی کیا جاتا ہے کبھی حرام چیز نہیں بیچتے کبھی عیب والی چیز عیب بتائے بغیر نہیں بیچتے کبھی ذخیرہ اندوزی کر کے نہیں بیچتے کبھی لوگوں کے کپڑے نہیں اتارتے تب کھاتے ہیں بڑے شریف لوگ ہیں اور بے اور کاروبار میں دین کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا بے اور کاروبار دیکھ لو ان کی نوکری کرنا دیکھ لو ان کا نوکر رکھنا دیکھ لو ان کا دشمن سے لڑنا دیکھ لو یہ لڑائی اور غصے میں بھی اللہ کے ذکر کا مظاہرہ اللہ کے رسول کی شریعت کی پابندی سے کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی صحیح مسلم کی روایت یہ پکڑے گئے کافروں نے پکڑ لیا ہجرت کر رہے تھے انہوں نے کہا اس وقت بدر کا میدان گرم ہونے والا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم خدا ابی و امی امام المبیا مدینہ سے نکل کر اپنی فوج کے ساتھ بدر کے میدان کا رخ کر چکے تھے مٹ بھیڑ ہونے والی تھی چشمے فلک بول نظارہ دیکھنے والی تھی جو دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا اس دن حق کو واطل کا فیصلہ ہونے والا تھا حضیفہ کو پکڑ لیا باپ بھی ساتھ تھا انہوں نے کہا تم محمد کی مدد کے لیے جا رہے صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہم انہوں نے کہا نہیں ہم مدینہ جاتے ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے انہوں نے کہا وعدہ کرو تم مدینہ جاؤ تم نبی علیہ سلاط وسلام کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے باپ بیٹا نے وعدہ کر لیا اب مومن کیسے رہ سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنی حالت قسم کسی میں دنیا کے اعتبار سے نہ گھوڑے ہیں نہ ڈھالے ہیں نہ کچھ ہے تلوارے ہیں چند لوگ ہیں اور ایک ایسی پونجی لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اتر آئے ہیں کہ جو انہوں نے بے شمار محنت کے ساتھ پچھلے چودہ سالوں میں جمع کی ہر پندرہ سالوں میں جمع کی یہ سب کچھ ہے آج ان کے پاس جو لے کر میدان میں حاضر ہوئے آج کیسے ہو سکتا ہے حذیفہ اپنے نبی کے ساتھ کے لیے نہ جائے علیہ خلاف حذیفہ پیش ہوتے اور قصہ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تو نے وعدہ کیا انہوں نے کہا ہاں مہادت کی ہے انہوں نے کہا ان کو واپس لوٹ دو مدینے سے لگا انہوں نے کہ یارک اللہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے انہوں نے کہا نہیں ہوں گے یہ ہے یگ اللہ قیام و اللہ جنوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمن کے مقابلے میں جو ان کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تھا آب کو پورا کر کے یہ بتا دیا کہ محمد کی تعلیمات کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انتہائی غصے اور انتقام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے یہ ہے اللہ کا ذکر اللہ ہو ہو, ہو. یہ ذکر نہیں ہے یہ بدایت تو فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور وہ ہر حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ذکر یہی ہے کہ ہماری زندگی شریعت میں ڈھل جائے ہم خود اپنے کاروبار سے اپنے جینے سے اور اپنے مرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نمائندگی کرنے والے کو تب دین پھیلے گا دین وادوں سے نہیں پھیلا کرتا واد کے بعد اس دائی کو جس نے آپ کو واد کیا اللہ اسے بھی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی آمین کہ اس واد کا مسداک بن کے معاشرے میں چلے پھرے ٹھیک ہے اختاط رہے گی ہم پچھلے زمانے کے لوگ ہیں کمزور ہیں گرہدار ہیں بہت نکمے ہیں اس کے باوجود یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس دعوت کے اثرات ٹوٹلی غائب ہو. ساری زندگی اسلام کے لیے لڑتے ہوئے گزر جائے اور آخر میں مال کے لیے کسی کے جنازے پڑھنا شروع کر دے جس کو اللہ کے دشمن ہونے کی گواہی بیسیوں دفعہ دے چکا ہے تو کیا اصول ہوا اس کا کیا لوگوں پر دین کا اثر پڑے گا یہ لوگ دین کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جائیں گے پھر وہ کہتے ہیں اور سمے آنا اللہ ہم نے سنا تھا منا دئی یونا ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا تھا ایمان کی یہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امبیا تھے جو آواز لگانے والے ہیں کہ لوگوں آؤ اپنے اللہ کی عبادت کرو کیوں غفلت میں جہنم کو اپنے لیے کھولتے منا دے یونا دل ایمانبی کو وہ کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ جس نے تمہاری ربوبیت کی تمہیں یہاں تک پروان چڑھایا جو تمہیں ایک دن مار بھی دے گا ف ل... نے اس کی پکار سنتے ساتھ لبئی کہا ہم نے کہا ہے رسول ہم تیرے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر ایمان لائے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس حسنہ میں آدمی ڈھل جائے جتنی بھی قوت اور طاقت اللہ نے اسے دی ہے فا حسین اللہ ضرور بنا مومن کبھی متکبر نہیں ہوتا اگر نیکی کر بیٹھتا تو افرادہ نہیں اب فوراً ان کو ان کے گناہوں نے پکڑ لیا اور دامن گیر ہوا یہ صدمہ کہ وہ نہ ہو کہ جنت میں اب داخلہ ان گناہوں کی وجہ سے رہ جائے ربنا رب لنا ضرور بنا اللہ ہم اپنے پگ لنا لگا لنا لانا یار فخر لانا ضرور بنا اللہ پس ہمارے گناہ معاف کر یہ معاف کرے گا تو جنت میں جائیں گے کیونکہ جنت میں کوئی پلیب نہیں جائے گا پہلے پاک ہوگا گناہوں سے پھر جنت میں جائے گا اور کنترا پہ روک دیا جائے گا حساب و کتاب کے بعد پل پل خراب سے گزرنے کے بعد کنترا ایک جگہ ہے یہ جنت کے بالکل باہر ہے یہاں روک دیا جائے گا چلو بھائی ایک دوسرے کے حقوق کا معاملہ صاف کرو اب ایک آدمی نبی علیہ صلاف اسلام کی بخواری صحیح کہہ رہی ہے مفلس کو جان دو صحابہ نے کہا ہاں جس کے پاس فلوس نہ ہو فرمائے وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس مال نہ مفلس جس کے پاس بڑے اعمال ہوں گے مگر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا اس کا مال چھین لیا اس کو ایزا دی اس کو تکلیف پہنچائی اس کو ناراض کیا اس کو دکھایا اس کو دکھایا وہ آئے گا اللہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا تو یہ اس کو کچھ نیکیاں دے گا کچھ اس کو دے گا کچھ اس کو دے گا پلے ہی کچھ نہیں رہ جائے گا آخر کار دوسروں کی برائیاں اس پر ڈال کر اسے جہان میں ڈال دیا اگرچہ یہ جی اب بھی جہنمی نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسلم ہے آخر کار جنت میں چلا جائے گا مگر جلنے کے بعد جلنے سے بھی کی ہوگی اور اللہ کی معذرت سے بھی ہوگی تو یہ کہتے فا حصی اللہ ضرور بنا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے وقف سے رہنا سی اور ہماری سیئات ہماری بھول ہمارا نسیان اور خطا یہ بھی واش کر دے ہم سے صاف کر دے وقفرآن سید آدینا و توقفا مال امرار اور ہمیں مار تو نیکوں کے ساتھ مار اس سے مراد مفسرین نے یہ, یہ کہا کہ دنیا میں ہم نیکوں کے ساتھ رہیں تاکہ ہم مریں تو نیک ہمارا جنازہ پڑے کتنی بڑی خوشخبری ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا اس کے جنازے میں جنازہ کیا ہے نماز جنازہ سفارش ہے اللہ کے سامنے اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے. اگر اس کے سفارسی چالیس مسلمان آ گئے سو آتے ہیں صحیح مسلم نے سو کی تعداد اور امام البانی رہی اللہ جو حدیث میں بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں چالیس والی روایت بھی صحیح صرف چالیس مسلمان جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی موٹی موٹی قسمیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ قبر پر جاتا ہے نظر نیاز کرتا ہے اور کہتا ہے بابا اگر لڑکا ہوا تو بکرا آ کر تیری قبر پر جبا کروں گا یہ شرک اکبر ہے یہ کبھی معاف نہ ہوگا جب تک توبہ نہ ہے اسی طرح سے یہ جج ہے یہ اپنے آپ کو جج کہتا ہے فیصلے کرنے والا اور انصاف کرنے والا جبکہ اس دنیا کا بے انصاف ترین انسان ہے یہ اللہ کو جج نہیں مانتا اس کے پاس جو قانون ہے وہ ہے جو اسمبلی نے پاس کیا اکثریت کے ساتھ اس کے پاس اللہ کی شریعت نہیں اس کا اعتراف انہیں خود ہے کیونکہ اسمبلی کی بھاری اکثریت نے یہ فیصلہ کیا دو چار چھ مہینے لڑنے کے بعد سوات والوں سے کہ سوات والے مولوی صاحب تمہیں زیادہ ہی اگر خیال ہے اور زیادہ ہی تکلیف ہے تو تم نبی علیہ سلاد والسلام کو ریاست کی قیادت دے دو تم ان کو قائد ریاست مان کر ان کی شریعت کو نافذ کر دو کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہسی دنیا کے لیے زندگی کے ہر میدان میں امام ہے وہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے طلاق و اطاط کے امام نہیں ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں امام ہے اور ان کی مثال ہمارے لیے ہر کے آخر ہے کہ مولوی صاحب تم ٹھیک ہے شریعت کا نظام جلا لو کیا یہ اس کا اعتراف نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست میں امام نہیں مانا اگر تم نے بھی مانا ہوتا تو تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اتنی بڑی اسمبلی کے اکثریت جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی تم فوراً پلٹ کر کہتے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے بغیر ہی نظام چلا کدارے ہمارا نظام ان کا نظام نہیں ہے تمہیں اعتراف ہے بد نصیبوں کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود محمد کو ریاست کا رسول نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے رسول تم خود بن گئے اور تمہاری اسمبلی کی اکثریت کا قانون تمہارے لیے مقدس تقدیس کہتے ہیں. ہم آئین کی تقدیس کو بحال کر دیں گے مقدس قانون ہوتا ہے قانون ہمیشہ مقدس ہوتا ہے اس لیے کہ قانون تو معیار ہے اگر کوئی معیار اور نیکیاس کو نہیں مانتا تو پھر تو بغاوت ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے کم دیا وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا تول دیا ہے سرکاری اہلکار آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ترازو ہے یہ مور یافتہ ہے اسٹینڈرڈ تراضو ہے ہم اس پر تولتے ابھی فیصلہ ہو جائے گا ایک آدمی کہتا ہے میں تراضو کو نہیں مانتا اس کا علاج ہو کچھ بھی نہیں یہ تو باغی ہے تم نے تو تراضو توڑ دیا شریعت کا ظالم ہو تم نے تو اپنا ترازو لٹکا دیا ایوان حکومت میں تمہاری اسمبلی کی اکثریت قانون پاس کر دے وہ قرآن کے خلاف ہو سنت متحرہ کے خلاف ہو وہ قانون اجماع امت کے خلاف ہو نہ قرآن روک سکتا ہے نہ سنت روک سکتی ہے نہ اجماع امت اسے پاس ہونے سے روک سکتا ہے یہ پاس ہو کر رہے گا اور یہ قانون بول پر چلے گا کیا تمہارا قانون نہیں ہے کہ فلم سازی صنعت ہے جب فلم سازی صنعت ہے تو آئین پاکستان میں جائز کاروبار ہے. لہذا کوئی فلم پروڈیوسر ہو فلمیں بنائے خوبصورت مرد اور عورتیں ہر وقت اس کے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کی بے شرمی کی باتیں کریں اسٹوڈیو میں کیا وہ پہاڑوں میں چلے جائیں خوبصورت وادیوں میں چلے جائیں شوٹنگ ہو رہی ہے پورے قانونی تحفظ حاصل ہے وہاں کے خوفناک لوگ کہتے ہیں ہم ان کو قتل کر دیں گے شوٹنگ کریں گے پاکستان کی فوج بھی پہنچ جائے گی جو کہ قانونی تحفظ حاصل ہے جائز کاروبار کر رہے ہیں آئینی کاروبار ہے آئینی ہے قانونی ہے قانون تحفظ دے گئے کیونکہ ان سے انکم ٹیکس آتا ہے کیا یہ اللہ کی بغاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ کے قانون میں ایک چیز حرام ہے تمہارے قانون میں الا تم ہوتے کون ہو تو یہ جج بڑا بہمان انسان ہے یہ اللہ کو جج نہیں مانتا ہم اس کو جج نہیں مانتے اس کی ججی ہماری جوتی پر تو یہ مشرق اخبر تو جو اس کے جنازے میں چالیس بندے بھی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہیں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا شف آہو اللہ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا بندہ بخشا جائے گا تو پھر توفنا تو اگر ہم نے مرنا نیکوں کے ساتھ ہے تو آج ہی نیکوں کی صحبت کیوں نہ اختیار کرنی اب دنیا کہتی کہ نیک کون ہے توحید والوں میں سنت والوں میں تو بڑی جماعتیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے شرارتی لوگ ہیں یہ تو راہ کے ایجنٹ ہے اور یہ تو دھماکے کر کے معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں جو یہ کہتا ہے وہ بھی توحید والا ہے سنت والا ہے تمہاری طرح تم بھی توحید اور سنت کا باز کرتے تو ہم کیسے فیصلہ کریں کون صحیح اور کون غلط ہے آئیے آپ کو آسان طریقہ بتاتے آپ ہر رقط میں الفاتحہ پڑھتے اور اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ مغروب علیہ اور غالب کے راستہ چلنے سے ہمیں محفوظ رکھنا غذ ناپ جن پر ہوا وہ یہود ہے جو گمراہ ہوئے وہ نسارا تمام تفصیل کہہ رہے اور انام دل ہند کا راستہ چلانا جن پر نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں صدیقین شہدا اور صالحین آئیے دیکھیں کہ پوری دنیا میں آج یہود و نصارہ کن مسلمانوں کے دشمن ہے کون سے وہ توحید و سنت والے ہیں جو انہیں چبھ رہے ہیں جن کو مٹانے کے لیے اس وقت امریکہ کا بجٹ جنگ کا افغانستان میں ایک سال کا بجٹ ساٹھ ارب ڈالر ہے جبکہ پاکستان کو ڈیڑھ ارب ڈالر دے کر زرداری صاحب نے نمبر بنانے شروع کر دی ہے ڈیڑھ ارب ڈالر لے آیا ان میں اس کمال سے لایا جو کوئی نہ لا سکا وہاں ساٹھ ارب ڈالر لگتے ہیں اس کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ صلیب اور حلیال کی جنگ ہے صرف اسلامی حکومت کے قیام سے وہ خائف ہے اس نے دیکھا ان پڑھ سے طالبان جن کے اندر اتنی بناط بھی ہیں خرافات بھی ہیں مگر خلوص ہے اللہ والے ہیں سنور رہے ہیں دن بدن بہتر ہو رہے ہیں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے حال یہ ہے کہ چھ سال کے بعد کچہریوں میں جرائم کرنے والا کوئی آتا ہی نہیں ڈالروں کا بھرا ہوا بیگ ان امریکیوں نے اور ان یورپین نے رکھا چوک کے اندر کوئی اٹھانے والا نہ تھا تین دن کے بعد وہ وہاں پر پڑا تھا یہ محیر العقل باتیں تھی لوگوں نے گورنر کو دیکھا اس سے برکر کیا ہے کہ یہ یوانے ریڈلے ایک بے حیا بے شرم عورت تھی یورپی عورت تھی انتہائی پڑھی لکھی صحافی عورت تھی جو کہ اتنے اوپر لیول پر رہی کہ یہ یہود کی اسپیشل فوج میں بھی رہی یہ اس لیول کی عورت تھی. طالبان کی قید میں ان کے اخلاق سے ان ان پڑ جاہل سے اجڑ سے مسلمان اسلام تو تھا محبت تو تھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے تھے ان پر پیدا ہونے والے تھے اس کی وجہ سے اخلاق کی بلندیوں کو چھو رہے تھے کیا ان افغانیوں کے پاس روس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے نوجوان عورتیں روسیوں کی نہیں آئیں بے شمار عورتیں قید ہوئیں جو بے شمار پلی ہوئی جوان اور خوبصورت عورتیں تھیں اور مسلمان مرد اپنے گھروں سے کئی کئی ماہ اور کئی کئی سال دور تھے اور اپنی بیویوں سے جدا تھے یہ لونڈیاں کر کے استعمال کر سکتے تھے مگر اللہ نے انہیں اتنی فقاہت دی کہ اس وقت کے لیڈروں نے اس وقت طالبان بھی نہ تھے یہ اعلان کیا کہ خبردار کسی نے روسی عورت کو مجاہد نے ہاتھ لگایا تو کمان اس کے ساتھ برا سلوک کرے گی یہ امانت ہے ہمیں اسے واپس کرنا اس سے سیاسی اور عسکری فائدے حاصل کرنے اور ہماری اور پہ جب ان کے قابو میں ہیں انہوں نے کیا کیا سات سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مارتے ہوئے ننگا کرتے ہوئے منہ توڑ دیا اس کی سرجری کر دی پلاسٹک ناک توڑ دیا ہے ماں کو شکل دکھائی جاتی وہ کہتی میں نہیں پہچانتی یہ عورت کون ہے اب بھی نہیں چھوڑ رہے اب وہ ابو غوری دل کی میں کیا کیا باجور میں کیا کیا اسلام آباد میں کیا کیا انہوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ابھی بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہم نے ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا, کیا؟, کیا کبھی آج تک کسی عیسائی اور یہودی نے یہ کہا آپ کہ نے پرشن پڑا کہ مجاہدی نے ریپ کیا اور تو کبھی نہیں کہا کبھی عیسائی اور یہودی نے بھی کسی نے کہا کہ اسامہ بن لادن لے ایجنٹ ہے ہم نے ہی کہا ہم ہی ایسی گندے باتیں کرتے ہیں جو لفاس میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جو یعنی نفاذ میں لاشوری طور پر چلے گئے آج تک یہ سابت نہ ہو سکا اسلام آباد میں عورتیں مار دی گئی مرد مار دیے گئے دھواں انہیں سنگھایا گیا زخم پر برم پٹی نہ کی گئی اور مسجد جلا دی گئی قرآن جلا دیا گیا کیا یورپی ایجنسی کی ایک بھی کہہ سکی کہ یہ عورتیں ساری مولویوں کی باندیاں تھی اور مولویوں کی سہیلیاں تھی الحمدللہ ایک عورت کے کردار پر اگلی نہیں اٹھا سکے اللہ کا فضل ہے اور ایک عورت محتدمی ہوئی اس کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود یہ ٹی وی پر اسے لے لے کر آتے اور اسے اپنا ہیرو بنا دیتے اس عورت کو کہ یہ دیکھو یہ عورت بتا رہی ہے کہ مولوی نے ہمیں گبراہ کیا تھا بڑا غریب مولوی تھا اور اس نے ہمیں بروا دیا حالانکہ طریقہ کار میں غلطیاں تھی سنت سے ہٹا ہوا تھا وہ علیحدہ بات ہے مگر ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے وفاداری کی داستان ایسی عجیب سنہری داستان ہے کہ ایک بچی بھی مرتب نہ کر سکے یہ ہار چکے ہیں ولہ یہ ہار چکے ہیں تب یہ سر پیٹ رہے ہیں اور اب مجاہدین کو گالیاں نکال چکے جنہوں نے میرے پیارے نبی کے کارٹون بنائے میں انہیں مارے بغیر چین سے بیٹھ جاؤ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابن تحتیا کہتے ہیں کہ ہمیں شام کے اندر لڑنے والوں کو ابن سیلیہ نے بہت جہاد کیا اور اس وقت شام میں مستقل لڑائیاں ہو رہی تھیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ وہی سبھی جنگیں جو آج ہو رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شام سے لینے والے مجاہدین نے بتایا جو سچے راوی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عیسائیوں کو کوئی کلا ہم سے فتح نہ ہو پاتا یہاں تک کہ ہم دیر تک محاصرہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے کہ یہ کلا کبھی فتح نہیں ہوگا یک بن جب یہ خبر آتی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کو گالی دی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے جل اٹھتے ہم غیرت کے ساتھ فنا ہو جاتے مگر ہم سمجھتے کہ خوشخبری آ گئی ہے پتہ کی اب اللہ انہیں نہیں چھوڑے گا و انہوں نے محمد کو گالی دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بچیں گے نہیں اب ان کی موت انہیں یہاں پر پاکستان میں بلیک واٹر کو لا رہی ہے یہ ان کا قبرستان بننے والا ہے انشاءاللہ یہ اسی لیے آ رہے ہیں انہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے آج تک جس کو نبی نے گالی, نبی کو جس نے گالی دی ہے اللہ نے اسے کبھی چھوڑا نہیں یہ ہم نے تاریخ سے دیکھا کیسے وہ راجپال یا جے پال قتل ہوا تھا علم کے ہاتھ سے علم ایک عام نوجوان تھا جس نے سنا کہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے اور اسے قتل کیا اور آج تک بے شمار نبی کو گالی دینے والے جو دنیا میں رسوا ہو چکے ہیں اور یہ بھی رسوا ہونے کے لیے یہ کام کر چکے ہیں مسلمانوں کے لیے فتح کی علامت ہے اور اب فتح ہماری ہے انشاءاللہ وہ مجھے وقت یاد آتا ہے کہ جب سعودیہ میں باوجود حکومت کے استدار میں تمام گالیوں پر یہ لکھا تھا نہری دونوں نہری کریاٹ اس میری برتن آپ کی گردن پر قربان اللہ کے رسول مجھے ابو طلحہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ کا بخاری کی صحیح روایت کہ زبردست مار کا برپا تھا بہت کا یا منین کا اس وقت مجھے غلط ہے فہمی یہ دونوں میں مسلمانوں کو شکست کا منہ وقتی طور پر دیکھنا پڑا تیروں کی بارش ہو رہی تھی ابو طلحہ اس دن تیر چلا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں دو کمانڈے ٹوٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی سرنا اونچا کیجیے دشمن کا نہ آپ کو لگ جائے میری گردن آپ کی گردن کے سامنے نہ ہی کا یا رسول اللہ, اللہ اے اللہ کا رسول میری گردن تیری گردن کے سامنے آپ میرے پیچھے رہیے اس ابو طالا کا ہاتھ شن ہو گیا ساری زندگی کے لیے اتنے تین بسے اس کے ہاتھ پر کہ اس کا ہاتھ شن تھا اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی یہ ابو طلح کر رو رہے تھے میرے ساتھیو جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد قد مات تو محمد کو تو موت آ چکی جو اللہ نے بشر کے حق میں لکھی ہوئے من خان ام ان کو یا ابود اللہ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهِ صحابہ اللہ سے بڑی سخت محبت اور ہماری محبت ان سے ہونا انشاءاللہ یہ خوش قسمتی ہے تو نبی علیہ صلاح السلام کو گالی نکالے اور مسلمانوں کے ملکوں کا ایک حاکم خبیص ان کو چیلنج نہ کرے ان کی امبیسیوں کو بند نہ کرے جس وقت میں ریاض میں گیا پیچھے چند ماہ پہلے اور میرے دوست میاں شہباز میرے ساتھ تھے مجھے ڈاکٹر شفیق الرحمان کے بھائی نے بتایا کہ یہاں ایک خطیب ہے جو بہت ہی صالح آدمی ہے خود بھی روتا ہے لوگوں کو بھی راتا ہے اور ایمان تازہ کرتا ہے اس نے غیرت ایمانی میں آ کر کہا آج میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے ہیں میں دیکھتا اگر عربوں کے کسی بادشاہ کے کارٹون بنائے جاتے آج عربوں کے حکمرانوں میں سے کسی کے کارٹون بنائے جاتے تو پھر اس ملک کی اس کے ملک میں کھلی رہتی اس کہنے پر آج تک وہ جیل میں ہیں یہ ہے آج کے حکام مسلمانوں وہ عرب کے ہوں یا غیر عرب کے یہ سعودی عرب کے حکام کا حال ہے جہاں پر کہ علماء ربانی جن کثرت سے موجود ہیں جہاں روضہ ہے دماغ ہے عقیدہ ہے جہاں لوگ قربانیاں دیتے ہیں جہاں جیل علماء اور طلاب کے ساتھ بھری ہوئی ہیں کلمہ حق کہنے کی وجہ سے تو یہ کہتے ہیں متباد فنا مال تو ہمیں آج نیکوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے یہی حزب اللہ ہے جو عیسائیوں سے اور یہودیوں سے لڑ رہی ہے جو ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے جو ان کے گلے کا کانتا ہے جن کے لیے آج وہ دنیا میں سب کچھ اپنا لٹا رہے ہیں امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ انگلینڈ کا سب سے بڑا مسئلہ جرمنی کا سب سے بڑا مسئلہ सबसे کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان مجاہدین کو دنیا سے مٹا دے تاکہ چہن کی نیند سوئیں اور मिटेंगे जिनको یہ نہ مٹیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے چکا ہے یہ نہ سکیں گے تم مٹ کر رہو گے ان شاء اللہ تاقید کہتا ہوں کیا کہ یہ کم ہے کہ مٹھی پر مجاہدین جو کھل کر جنگ کرنے کے قابل نہیں سوائے گریلا جنگ کے ان کو جنگ کرنے کا اور تو بالکل کوئی کسی قسم کا سامان حاصل نہیں ہے لوگ کہتے اتنا اصلہ کہاں سے یہ کہ بھائی گریلا جنگ کے لیے اصلہ نہیں چاہیے جانوروں کسی زندگی گزارنے کی ہمت چاہیے ہو سکتا ہے گوریلے کو پورا ہفتہ گندے نالے میں گزارنا پڑے اور ہو سکتا ہے پورا ہفتہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور اسے گندے پانی کو صاف کر کے پینے کا جو طریقہ بتایا وہاں سے پانی پینا پڑے وار کے لیے سخت جانی راز رکھنا ایمان اور غیب پر یقین کی ضرورت ہے اسلحہ تو ان سے چھینا ہوا ان کے پاس کافی ہے جو کہتے ہیں راسے آ گیا جس دن امریکہ اسلحہ دے رہا تھا مسلمانوں کو روس کے خلاف کسی نے نہیں کہا اب تو یہ جہاد نہیں رہا اب تو سارے مجاہدین امریکہ کے ایجنٹ ہے اس دن کیوں نہیں کہا آج پاکستانی فوج کے لیے درد اٹھتا ہے کلیما گو کلیما گو اس وقت روس کے ساتھ مل کر جو افغانی فوج جن کی گاڑیاں بھی نمازیں بھی تھی, وہ تو پٹھان مسلمان ہیں آدتن بھی نماز پڑھتے بیویوں کو پردہ کراتے وہ سارے ساتھ تھے ان کو مارنے میں ابھی کوئی ترق نہیں آیا نہیں جی جیسا روس رہتے یہ بہمان وہاں کے حاکم ہم نے ترکئی کو قتل کیا ببرک کام, کامل قتل ہوا ان کے حکام کو پیچھے باندھ باندھ کے ٹینکوں کے گسیٹا گیا کسی کو ترس نہیں آیا کیونکہ یہ روس کا ساتھ دے رہے اب امریکہ کا ساتھ دینا تو مسئلہ پھر سے معلوم کرنا پڑے گا قرآن یہ تو امریکہ ہے نا بہادر یہ تو امریکہ چی چمڑی والا یہ ازلی آو... دشمن ہے یہ سارا سے زیادہ دشمنی ٹھنڈی ہونی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تخ کے لیے نماز پڑھنے والوں کو ہر رقط میں سورہ فاتح پڑھنے کا حکم نہ دیتا غیر ب مَعَ مبرا اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے رَبَّنَا وا مَا نام اللہ رُسُلِكَ اللہ ہمیں وہ دے دے جو نے اپنے رسول کی زبان سے رسولوں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ربانہ اللہ تعالی آسوانہ کرنا تو کو پورا کرنے والا ہے اور میں درمیان میں کچھ آیتیں چھوڑ کر صرف ایک آیت پڑھ کر ختم کرتا ہوں تاکہ بات بہت لمبی بھی اچھی نہیں ہوتی بات کلامی ماں کل چھوٹا ہو اور دلائل سے پور ہو ایک آیت یہ آتی جو ہمیں پریشان کرتے تکل بلین کا برولا تمہیں یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اللہ اور ہمیں اصل میں مخاطب ہے یہ بلیک واٹر کا بے شمار اسباب کے ساتھ اسلام آباد میں گھومنا یہ اللہ کے دشمنوں کی قوت اور اللہ کے دشمنوں کی چپو چون اور گھن گرج یہ تمہیں غلطی میں نہ ڈالے لا رن <الْبِلَاج> کا تفل بلینا کافرو فل دلال کافروں کا گھومنا پھرنا شہروں میں تمہیں غلطی میں نہ ڈالے متال <الْقَلِيم> یہ تھوڑی سی دنیا کی مولت ہے جہنم وہ بھی فن بہار پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ ان کے انتظار میں ہے اگر اسی حال میں مر گئے تو کبھی جنت میں نہ جائے گا اس کے باوجود ہمیں دعوت دینا ہے اور کسی سے نفرت نہیں کرنا کیونکہ ہمیں کوئی وحی نہیں آئے گی وحی بند ہو چکی کہ یہ بندہ آخر تک کسی طرح رہے گا ہم تو اوباما کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافی مرے گا برش کافری مرے گا ہم انہیں بھی دعوت دینے سے نہ رکے ہم اپنے حکام کو اپنے فوجیوں کو جو کفر پر اس وقت جمے ہوئے ججوں کو اور تمام بھٹکے کو دعوت دینے سے کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ہمیں نہ وہی آئی ہے نہ آئے گی ہمیں کیا پتا کہ مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے قریب ایمان نصیب کر دے شاید کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہو بڑا خوبصورت ایک دائر لفظ بولا اس نے کہا تو دعوت دیتا چلا جا یہ تیری انویسٹمنٹ ہے لوگ کہتے ہیں پلاٹ رکھ کے میں نے چھوڑ دیا یہ کالونی کبھی بڑھے گی تو کام آئے گی تو عمل کر کے چھوڑ دے آگے جا کر دیکھے گا تو باغ باغ ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے نکل آیا مجھے کیا پتا تھا میری تو بات پر کسی نے لبیک کہا نہیں وہاں تو انبیاء اور رسول ایسے ہوگے کہ ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی ماننے والا نہیں ہوگا ایک رسول کے ساتھ نبی کے ساتھ دو بندے ہوں گے صرف ایک کے ساتھ تین بندے ہوں گے اگر میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں و کی تو میرا کہنا ہوا اس دن میرے بینک میں مجھے جمع ملے گا نہ جانے کتنے گناہ ہو چکا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو ایمان نصیب کرے آمے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر زندہ رکھے اور حق پر موت دے آبر اور اللہ جنت الفردوس کا مستحق بنایا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء رسم کا دیدار نصیب کرے جنت میں اور اپنے دیدار سے ہمیں پہراوار کرے آمین اسلم معامر یا رنگ بل